واعتصموا بحمل الله جميع ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوست بنا دیا اور اللہ کی نعمت کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے بہتر فرقے بنے تھے میری اس امت کے تہتر فرقے بنیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا اور وہ ایسا ہے کہ جس منہج پر آج میں اور میرے صحابہ ہابۂ کرام ہوں آئندہ ہم انشاءاللہ مسلمانوں کے نام سے بننے والے فرقوں کا تذکرہ کریں گے اسلام میں کون کون سے فرقے آئے اور جو ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں تو آج اس کے مقدمہ کے طور پر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فرقے بننے کی وجہ کیا بنی فرقے کیوں بنے فرقے بننے کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ تو بڑی واضح ہے جو اسی آیت میں مذکور ہے فرمایا اللہ کے دین کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پھر نہ بنو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ کے دین کو چھوڑو گے تو پھر بنو گے صحیح راستے پر چلنے اور منزل کو پا لینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک روشنی اور ایک آنکھ اگر آنکھ سلامت ہو روشنی نہ ہو تو بھی اندھیرے میں ٹانک مارے گا منزل نہیں پا سکتا اور اگر آنکھ سلامت نہ ہو اور لائٹ بہت اچھی ہو تو بھی کچھ نہیں ملے گا اس کو تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اور منزل کو پانے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے آنکھ بھی سلامت ہو اور روشنی بھی پوری ہو اللہ تبارہ کا وطیہ کا دین نور ہے روشنی ہے اور بندے کا دل یہ وہ آنکھ ہے جو اس نور میں دیکھتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے نور سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو وہ اندھیرے میں ہے دلالت میں ہے گمراہی میں ہے اپنی مرضی کرتا ہے اپنے مولوی پیر امام پیشوا کی مانتا ہے اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتا تو نور تو وہ تھا اس نے اس نور کو حاصل نہیں کیا تو اس کی آنکھ کچھ فائدہ نہیں دے گی یہ ہیں فلسفی لوگ کل کے گھوڑے دڑائے اور کتاب و سنت سے فائدہ نہیں اٹھایا دوسرے وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو ماننے والے مگر غور نہیں کرنا سوچنا نہیں تو وہ بھی گمراہ ہو گئے جیسے صوفی گمراہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کے دین کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترک توفیق مرئین لن تدل ما تمسک تم بہ کتاب اللہ وسنت النبی ہی معطا امام مالک میں حدیث ہے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے تو اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اگر ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو عقل بمقابلہ نقل یہ ایک بہت بڑا سبب ہوا ہے گمراہ ہونے کا عقل بمقابلہ نقل نقل کا معنی منقولات جو اللہ اس کے رسول سے منقول ہے اس کے مقابلے میں عقل کو کھڑا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب بنا ہے اب آپ دیکھ لیں تقدیر کا مسئلہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے اچھا تو پھر جتنے غلط کام ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ نے چاہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تو غلط کام کر نہیں سکتا لہذا تقدیر کا ہی انکار کر دیا اس امت کے مجوسیوں نے تقدیر کا ہی انکار کر دیا کہتے ہیں چور چوری کرنے جا رہا ہے چور کو تو معلوم ہے کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں رب کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کدھر جا رہا ہے نو دلہ اللہ کو پتہ چلے گا جب یہ کرے گا تو اچھا تو یہ اس کام آیا تھا اللہ تعالیٰ کی نسبت اللہ کے علم کی نفی کر دی تقدیر کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ کی نسبت جہالت کی طرف کر دی نوز بلّہ بنیادی وجہ کیا بنی عقل کہ چونکہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور گناہ تو اللہ چاہ نہیں سکتا لہذا اللہ چاہتا ہی نہیں ہے جو. کتاب و سنت کے وہ دلائل اللہ علیم ہے اللہ علام ہے اللہ خبیر ہے اللہ لطیف ہے عالم الغیب و شہادہ ہے علیم و بداط صدور ہے کائنات میں کوئی ایک ذرہ بھی اس کے اس سے اوجھل نہیں ہے وہ اسکو تمہیں و اللہ کائنات میں کوئی پتہ گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے ورحبتن فی ظلمات الارض دمین کے اندھیروں میں دانا کیسے اگتا ہے میرا رب جانتا ہے ولا رتب ولاب سن اللہ کی کتاب مبین ہر خشک اور تر کا علم اللہ کے پاس ہے جو ہو چکا جو ہو رہا ہے جو ہوگا ایسا میرے رب کے علم میں ہے سب آیات کا انکار کر کے عقیدہ بنا لیا کہ تقدیر ہے ہی نہیں رعودہ اس کے مقابلے میں دوسرے کون تھے انہوں نے کہا جی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا لہذا نعود بلّہ جتنے بھی دنیا میں جرم ہو رہے ہیں یہ رب بھی کروا رہا ہے نو بلّہ ہم تو مجبور ہیں ہماری حیثیت تو آندھی طوفان میں اس مرغی کے پر جیسی ہے جس کو ہوائے ادھر لے جے ہوائے ادھر لے, ہوا لے جے نعود بلّہ یہ عقیدہ اس کے مقابلے میں کتاب و سند کو چھوڑ کر بنا تو آپ نے فرمایا تھا جب تک کتاب و سنت کو نہیں کو تھامے رکھو کہ گمراہ نہیں ہوگئے تو کتاب و سند کو چھوڑا تو گمراہ ہو گئے بہت بڑی وجہ تو یہ بنی کہ اللہ کے دین کو چھوڑا صوفیوں نے کیسے چھوڑا اللہ خبر اب ہمارے علاقے میں اسی فیصد صوفی ہیں کتنے یہ احتیاطاً بول رہا ہوں ویسے ہیں نوے فیصد تقریباً اسی نوے فیصد صوفی ہیں پاکستان میں اور کچھ دو چار فیصد آپ لوگ ہوں گے اور اس سے بھی کم شیعہ ہوں گے اور باقی پھر مینورٹیز آ جاتی ہیں عیسائی ہندو وغیرہ ہوں گے تو اتنے زیادہ ہیں مگر یہ ہی سب صوفی ہیں اور صوفیت کی کوئی چھوٹی فارم نہیں ہے وہ گاڑے والے صوفی ہیں گاڑے والے عقیدے میں صوفی عمل میں ہنفی حالانکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدے میں ایک آدھ مسئلے کے علاوہ سلفی اور عمل میں حنفی ہاں ابو حنیفہ کیا تھے عقیدے میں سلفی ارزا کے مسئلے کے علاوہ اور عمل میں حنفی اور ان کے ماننے والے عقیدے میں صوفی اور عمل میں حنفی صوفی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے طریقت اور ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے شریعت ویسے ان سب فرقوں کی مفصل بحث آئے گی ان ایک ایک فرقے پر پوری پوری بحث کریں گے انشاءاللہ ایک ہوتی ہے طریقت اور ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے شریعت تو وہ کہتے ہیں شریعت کا علم جو ہے یہ کتاب و سنت کا علم یہ کم تر درجہ رکھتا ہے تو پھر صوفیت کے طریقے پر چلنے کو طریقت کہتے ہیں اور اس طریقے میں آگے بڑھ جانے کو حقیقت تک پہنچ جانا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم روایت بیان کرتے ہو مردوں سے مجھے فلاں روایت بیان کی سب مر چکے ہیں ہم روایت کرتے ہیں اپنے رب سے علامہ محمود الآلوسی کی کتاب روح المعانی کوئی بائیس جلدوں میں تفسیر ہے یہ تفسیر القرآن تو اس میں اس نے لکھا ہوا حدثل ربی میرے دل نے میرے رب سے روایت بیان کی سند علی ہوئی نہیں ہاں میرے رب سے میں نے میرے دل نے رویت بیان کی سارے بائی پاس ہو گئے اب کون مصیبت میں پڑا رہے راوی صحیح ہے نہیں صحیح ہے اس نے آنا آنا کیا ہے کہ حدسنا کہا ہے اور ان کی وفات اور پیدائش کا زمانہ آپس میں میچ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا اس کا سما ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے ضرورت ہی نہیں میرے دل نے رب سے رویت بیان کر دی اور یہ اس نے کہہ دیا تو مکمل دین ہی مقابلے میں اگلا کھڑا کر لیا ہم کہتے ہیں کتاب و سنت پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے انہوں نے کہا جی تمہاری کتاب و سنت اور ہماری اور چلو اس کا نام رکھا علم لدنی علم لدنی کا کہاں سے لفظ لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں فوا جادہ آبدم من عبادنا آتینہ اور رحمتم من عندنا و مل لنّا علم ملد اللہ علم سے علمِ لدنی نکال لیا کہ قضر علیہ السلام کے پاس حقیقت کا علم تھا اور موسی علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا تو تم سب موسی علیہ السلام کے بعد عیسیٰ عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ و اس کے پیروکار ہو اور ہمارا خضر ابھی تک فوت نہیں ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے ہم اس کے پیروکار ہیں اب ایسے آدمی سے ہم مناظرہ کیسے کرو گے وہ اس کی اس کے اصول یا ہی اور ہیں حقیقت میں وہ قرآن اور سنت کے منکر ہیں لیکن گزارا نہیں مسلمانوں میں رہنا ہے کتاب و سنت کو چھوڑ کر گزارا نہیں تو پھر وہ بےچارے کتاب و سنت سے ہی کوئی نہ کوئی آئے حدیث سے لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی صوفیت ثابت کر سکیں اور یہ دیکھو مل دن سلد علم نکال لیا کشمیر میں ایک عورت گئی مولوی صاحب کے پاس کہتی ہے کہ میں میرا خون فوت ہو گیا اور میں چاہتی ہوں کہ مال سارا مجھے ملے اور بچے کہتے ہیں وہاں ہمیں ملے اور میت کے بھائی بھی شاید دعوے دار ہیں یا ان کا ابا تو ایسا ایسی کو عائد نکالو کہ وہ مال مجھے مل جائے وہ کہتے ٹھیک ہے میرا حصہ کتنا ہوگا سب کو بلاؤ سب بلایا تو کہنے لگا دیکھو بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت ابھی لہ بُا تبا ماں اگ نہ آن ہوں معلو ماں کا سب سب ماں کا ہے بھائی ناؤد بلّہ اس طریقے سے کیونکہ شریعت کا علم ہی نہیں ہے نا جہالت ہے تو عوام کو اپنے پیچھے آپ لگائی تب سکتے ہیں جب آپ ان کو الو بناؤ ان کو جہل بناؤ پھر کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں استخف قوم ہوفا استخف قوم ہوفا آتا نے اپنے قوم کو پاگل بنایا تو انہوں نے اس کی بات مانی کہتا ہیں علی سلی ملک مصراوہ لنہار و, مصر و تحتی دیکھو میں بادشاہ ہوں یہ نہریں میرے تحت جاری ہیں تو میں اچھا ام ان خیروں میں حادی ہوا مہین ولا یا کادیوبین یہ موسا علیہ السلۃۃ السلام جس سے ڈھب سے بات نہیں ہوتی یہ اچھا اور کنگلا نہ اس کے بعد کوئی سواری نہ ہو اور میں بڑا جما کر تقریر کر سکتا ہوں اور دیکھو یہ نہریں میرے نیچے جاری ہیں اور باغات اور محلات کا مالکوں رب میں ہوا سچا میں ہوا یہ ہوا لوگوں کو پاگل بنایا تو ایسے ہی تمام باطنی فرقے کے عوام کو پاگل بناتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تیری بات کا ریفرنس کیا ہے تو کہاں سے بول رہا ہے مولوی صاحب تو نہ صحبی ہے نہ تابئی ہے تو جب تو بات کرتا ہے یہ نہ تو نبی ہے اگر نبی ہو تو ہم نہ پوچھ سکیں کہ تم کہاں سے بولتے ہو لیکن جب تو نبی نہیں تو ہم تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون سا حوالہ ہے یہ آیت حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے اگر آپ مولوی صاحب کو یہ بول دو بگڑ جائے گا جس طرح کسی ملک میں بغاوت ہوتی ہے یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے بغاوت ایسے ہی ان فرقوں میں کسی کا حوالہ پوچھ لینا یہ سب سے بڑی بغاوت ہے بگڑ جائے گا اس کو مجلس سے نکال دے گا کہ کہیں کوئی اور نہ پوچھنے لگ جائے تو اللہ کا دین اس کو لازم پکڑنے سے کہا فرقوں سے بچو گے ایتا سیم و بحاب للہ غال رکھو دین کو مضبوطی سے پکڑو گے تو فرقے نہیں بنیں گے دین کو چھوڑا تو فرقے فرقے بن گئے اور آج آپ دیکھیں لوگوں کو جاہل رکھنا جس طرح سندھ میں سنے وڈیرے ہیں جو سکول نہیں بننے دیتے مدرسہ نہیں کھلنے دیتے کہ یہ میرے نوکر چاکر ہاری اگر پڑھ لکھ گئے تو میری تعداد کون کرے گا ایسے ہی فرعون کرتا تھا اور ایسے ہی مولوی کرتے ہیں وہ بڑے نورانی چہرے اور بڑے قلعہ و دستار والے اور بڑے ممبروں میں حراب والے اور ماتھے پہ نشان والے اور سب کچھ لیکن اس بات پر سب کا اتحاد ہے کہ عوام ریفرنس کی طرف نہ آئے حوالہ نہ پوچھے اور بڑے پریشان ہیں کہ یہ اتنی ترجمے کیوں ہو رہے ہیں احادیث کے اور آیتوں کے اور یہ یورپ میں جو لہر دوڑ گئی ہے کہ لوگ حوالہ دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے زہر قاتل تو فرقہ واریت کی بہت بڑی بنیاد جہالت ہے شریعت کے علم سے اور اس پر عمل سے دوری یہ فرقہ واریت کی بہت بڑی وجہ ہے شیعوں کو دیکھ لو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبوت کا ایک سلسلہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا ایسے ہی اس سے بھی بسا اوقات زیادہ اہمیت والا زیادہ مرتبہ والا امامت کا سلسلہ ہے اور اس کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور اس کے بعد اب امامت چلتی رہے گی کیا تک اور وہ حضرت حسین اور حسن کی اولاد میں ہی رہے گی باہر نہیں نکلے گی اور جو بات وہ کریں گے وہ شریعت ہوگی وہ معصوم ہیں سارے امام معصوم ہیں ان کی کوئی بات قابل رد نہیں ہے تو نئی شریعت بنا لینا جب ان کے نبوت سے زیادہ اہم امامت ہے اور امامت کا سلسلہ جاری ہے کوئی کہے نبوت کا جاری ہے تو اس کو کافر بول دیتے ہو فتویٰ جوڑ دیتے ہو جیل میں ڈلوا دیتے ہو ختم نبوت والے آ جاتے ہیں جناب لیکن یہاں امامت کا سلسلہ بولے جاری ہے اور امامت کا مرتبہ نبوت سے زیادہ بڑا ہے تو پھر نئی شریعت تو بن گئی فرقہ وارید کی بنیاد کیا ہے جہالت شریعت کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی بنا لینا یہ فرقہ وارید کی بنیاد ہے اور انہوں ان ظالموں نے ساری کتاب و سنت کو چھوڑ دیا قیامت تک جس کو چاہیں امام بنا دیں اور اس کی بات کو شریعت بنا دیں جتنی اہمیت قرآن کی آیت کی ہے اتنی اہمیت امام کے قول کی ہے اور آپ کہتے ہو آپ ان سے کیسے بات کرو گے آپ کی کتاب و سنت اور ہے ان کی اور ہے بظاہر وہ قرآن کو مانیں گے لیکن احادیث ان کی اپنی اپنی صنعتیں ہیں اپنے اپنے لوگ ہیں اپنے اپنے رجال ہیں تو بہت بڑی وجہ فرقہ واریت کی وہ کتاب و سنت کو چھوڑنا ہے جتنے بھی کلامی مذہب بنے ہیں آیات صفات کو چھوڑنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا ناموں کا انکار کرنے والے یا اللہ کے ناموں کے اندر موجود صفات کا انکار کرنے والے جتنے بھی فرقے ہیں معتدلہ ہیں عشاعرہ ہیں معت الیدیہ ہیں اور جناب یہ معطلا و شبہ معولا مفودا یہ سارے فرقے ان کی بنیاد کیا ہے عقل کتاب و سند کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے چلنا ہمارے علاقے کے اسی فیصد مولوی اور ان کی اوام اللہ تعالیٰ کو عرض پر نہیں مانتے پاکستان افغانستان ہندوستان بنگلہ دیش نیپال ترکی یہ سب کے سب اسی نوے فیصد مولوی اور ان کی عوام اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے حالانکہ صاف عائد ہے اور رحمٰن العرش اعلیٰ رحمان عرش پر ہے بولے اب دیکھو نقل کے مقابلے میں عقل نقل تو یہ کہتی ہے کہ رحمان عرش پر ہے نماز میں کہتے ہو سبحان ربی اللہ اللہ بلند ہے بخاری میں ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ یمز الرب و نفیق الماعت دن دنیا اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور نزول وہ کرتا ہے جو اوپر ہو اب آپ گراؤنڈ فلور پر نہیں ہے تو آپ نزول کر سکتے ہیں اگر آپ ہوتے ہی نیچے تو نزول کہاں کرنا تھا آپ نے تو کا معنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے قرآن کہتا ہے تارمار سنہ اللہ کی طرف فرشتے اور جبریل چڑھتے ہیں چڑھا کس کی طرف جاتا ہے جو اوپر ہو سعد القلی مطب علام اللہ کی طرف آمال صالح اور کرمات طیبہ چڑھتے ہیں یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں ایک بی بی عورت لونڈی صحابی لے کر آئے جی دیکھیں اس کا یہ اگر مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں فرمایا سنا اللہ کہاں ہے کہتی ہے آسمانوں پر تو کہا میں کون ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو آزاد کر دوں یہ مومنہ ہے پچاس نمبر کا سوال کیا تھا اللہ کہاں ہے پچاس کا تھا کہ میں کہوں سو نمبر لے لیا اس نے تو فطری طور پر بھی ہر آدمی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے اوپر ہی دیکھتا ہے ہاتھ بھی اوپر ہی اٹھاتا ہے اللہ کا نام علی ہے علی کے معنی بلند اللہ اوپر ہے اللہ قرآن حکیم بیان فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ شرب کا فو کہ تیرے رب کا عرش قیامت والے دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے اپنے اوپر اٹھائیں گے اس آیت کی اس تفسیر جا کر دیکھ لو جتنے بھی بدعتی ہی گروپ ہیں وہ یہاں آ کر کے پھنس جاتے ہیں کیونکہ لفظ فوق تعویل کا محتاج نہیں فوق کا ہوم اوپر ال کا لفظ الرحمٰن ہوا آل الرشتہ ہوا اللہ کے لفظ کی تعویل کر لیتے ہیں لیکن فوق کے لفظ کی تعویل نہیں ہو سکتی لہذا یہاں آ کر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ کہ آیت بہت مشکل ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی تو جیسے کوئی آدمی آموں کے باغ میں ہو مالک کے پوچھے بغیر کچھ کھا لے کچھ جیبوں میں ڈال لے کچھ اپنے پاس اکٹھے کر لے مالک آئے پوچھے ہو یہ کیا کر رہے ہو وہ کہہ دے کہ دیکھو جی وہ تو ایک بالکل پھسا ہوا نیچے پڑا ہوا تھا میں نے کھا لیا اچھا تو یہ تم پاؤں کے پاس جمع کیوں کیے ہیں ارے پاؤں کے پاس جمع نہیں کیے میں تو یہ جمع ہوئے ہوئے تھے پہلے سے اس کے پاس آ کر ہو گیا اچھا تو پھر وہ کہہ دے جی اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تو سب آیتوں کی تعویل کری اور جب پھنس گئے تو بولے اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کیا ہے یہ اصل کہانی کیا ہے کیا تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننے میں عقل مقابلہ نقل اگر ہم نے اللہ کو اوپر مان لیا عرش کو چھوڑو اوپر بھی نہیں مانتے اگر ہم نے اللہ کو اوپر مان لیا تو پھر اللہ لفظ اوپر میں محدود ہو جائے گا اور اللہ محدود ہو نہیں سکتا اللہ خالق اور اوپر محدود, اوپر مخلوق اوپر لفظ اوپر جہت جو ہے اوپر والی جہت جہتیں ساری مخلوق ہیں اللہ خالق ہے تو اللہ جہت کے اندر آ نہیں سکتا لہذا اللہ ہے اوپر نہیں ہو سکتا اچھا تو پھر کدھر ہوگا دائیں بھی جہت ہے بائیں بھی جہت ہے آگے بھی جہت ہے پیچھے بھی جہت ہے تو جب جہت مخلوق ہے اور اس میں خالق سما نہیں سکتا تو پھر کہاں جاؤ گے پھر بیچارے مجبور ہو کر کہتے ہیں اللہ کہیں نہیں اللہ مکہ ہے سنا کبھی اللہ لامکان ہے ارے لامکان سے صدا ہوئی سوئے آسماں پھر چلے نبی بلگ الولا بکم الیہ صلی اللہ علیہ لام سے صدا ہوئی سوئے آسماں پھر چلے نبی ہنس ہو لگ رہا ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے اس لیے کہ ہم نے آپ کے دماغ کو لے کر نہیں لگایا کہ اس میں کچھ جائے ہی نہ اوپر سے گزر جائے سات سال دماغوں پر کوٹ کرتے رہتے ہیں لے لگاتے رہتے ہیں تاکہ بعد میں اوپر بخاری مسلم ترم عیسائی برہماجہ بدھ ساری ان ڈھیلنی ہے تو کہیں اندر کچھ نہ چلا جائے چونکہ <تصفح> جہالت بنیاد ہے شریعت کو چھوڑنا بنیاد ہے لہذا وہ بیٹھے بدھو ان کو کوئی سمجھ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ پودے ہیں کہ درخت ہیں کہ گوبھی کے پھول ہیں سر ہیں وہ کہتا لامکاں سے صدا ہوئی سوے آسمان پھر چلے نبی ارے دماغ خراب اگر لامکاں سے صدا ہوئی تو لامکاں ہی جانا چاہیے تھا اور اگر آسمان کی طرف آپ گئے معراج کے لیے تو پھر صدا بھی آسمان سے ہی آئی ہوگی لیکن نہیں کسی کو ہمت نہیں کو پوچھ لے کہ کیا زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہو بھائی لام سے صدا ہوئی گئے آسمان کی طرف یہ کیا بات ہے؟ اگر آسمان پر جانا نہ مانے تو پھر میں کہاں سے ثابت کریں گے اور حلوہ کہاں سے آئے گا ہاں اگر لامکاں ثابت نہ کریں اگر آسمان ثابت نہ کریں کہ آپ آسمان پر گئے تھے اور تو حدیث میں تو بڑا واضح ہے آپ پہلے آسمان پر گئے پھر دوسرے پہ گئے چوتھے پہ اوپر صدر تہا گئے تو یہ تو سارا کہانی خراش ہو جائے گی اس لیے آسمان بھی ماننا پڑے گا اور لامکاں بھی منوانا ہے اس لیے کہتا ہے لام لا کان سے صدا ہوئی سوئے آسماں پر چلے نبی یہ لام لا کان کا عقیدہ کیوں اتنی آیات کا قتل کیوں اس لیے عقل بمقابلہ نقل میری عقل نہیں مانتی اور دوسرا اندھی تقلید کہ اب ہمارے بڑے نہیں مانتے ہم کیسے مانیں اچھا اگر وہ لونڈی کہتی کہ اللہ لام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مومن قرار دیتے اس کو آزادی ملتی نہیں ملتی تھی فیل ہو جاتی آخرت کی فکر کرنی چاہیے ایسا نہ ہو سب فیل ہو جائے کسی نے کہا اللہ ہر ہے جب نقل جو ہے اللہ اس کے رسول کا فرمان وہ تو کہتا ہے اللہ اوپر ہے کیا تم اس رب کے بارے میں بے خوف ہو گئے جو آسمانوں پر ہے کہ تمہیں زمین میں نہ دن سا دے کون سا رب جو آسمانوں پر ہے ایک سے ایک آیت اور حادث بات پر دلال کرتی ہیں لیکن ساری کی ساری اس طرح سے جیسے بال مونڈ دیے جاتے ہیں ان سب آیات کو مونڈ کر کے اپنی عقل کا عقیدہ اپنایا کہ وہ جہت مخلوق ہوتی ہے اور اللہ خالق ہوتا ہے لہٰذا یہ اور وہ اور سبری کبری ملا کر کے ساری آیات اور حادث کا صفایا کرتی ہے پھر آپ نے کبھی سنا اللہ الہ اللہ الہ اللہ ال اللہ سنا کبھی یہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر گئے ہیں اور یہ کہتا ہے اللہ اس کے میں کیا ہے عقل بمقابلہ نقل کہتا ہے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا تو لا الہ کا مانا کوئی الہ نہیں اللہ مگر اللہ اگر لا الہ پڑھا اور روح قبض کر لی فرشتے نے تو اللہ پوچھے گا تو تو کہہ کرا لا الہ کو ہے ہی نہیں لہذا میں تو کام ہو جاؤں گا اس لیے لا الہ مت پڑھو پڑو اللہ ہی پڑا کرو. نقل کیا کہتی ہے من کان آخر و کلام کا خبل چلنا جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی جنت میں جائے گا تو عقل کے مقابلے میں نقل لگا کر اللہ شروع کر دیا اب اللہ پڑھتے اللہ پڑھتے بتیاں بجا کر کے سر کو ہلا کر کے اور جب دماغ گھوم جائے تو پھر وہ گر جاتے تو بولے یہ پہنچ کیا ہے اور اللہ کی حلال کو حرام قرار دیتے اپنے اوپر گھی کو گوشت کو حرام قرار دینا شادیاں نہیں کرنی جنگلوں میں قبروں میں چلے کاٹنے اور جب دماغ کو زیادہ خشکی ہو جائے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں یہ مجذوب ہو گیا ہے مطلب مجدور کو مانا پاگل ان کے ہاں ولایت کی ایک سیڑھی ہے مجذوب ہونا تو یہ سارے کا سارا اللہ کی روشنی اور نور کو چھوڑ کر اپنی عقلیں اور اپنے بڑوں کی باتیں یہ بنیاد ہے گمراہی کی اور جب وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہوا تو اللہ کیا ہے اس میں اس کا کیا چکر ہے اللہ تو اللہ ہے تو اللہ کا کیا چکر ہے وہاں پر لہذا اللہ کو کاٹو پھر پڑھتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور جب اس پہ بھی تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی کاٹو اللہ اب ہو ہی ہو چلے گا دیکھو کبھی اس نے بوٹی میرے میں لگائی ہو اور یہ کیا ہو اور من میں یہ کیا ہو یہ ہو ہی ہو چلے گا اب اب کچھ نہیں اور جب ہو رہ جاتا ہے تو اس کو کہاں سے کاٹ لیں علاج یہ کرتے ہیں کہ اب ایسے کرو گلے کو حرکت مت دو منہ بند کر کے ناک سے سانس لو شرط ہے کہ زکام نہ ہو آپ کو ہاں بتیاں بجھا کر کے مو بند کر کے سر ہلاؤ اور ناک سے سانس لو تو کہتے ہیں یہ ہے اس کا اللہ ہوا یہ हा? لیکن کیا ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں بہت ہیں ایٹی پرسینٹ اور آپ کہو گے کہ میں نے تو ایسا کوئی نہیں دیکھا آپ کسی ایک جماعت کی طرف اشارہ کرو ان کے قریب تر ہو کر دیکھو وہاں پہ مراقبہ حال بنے ہوں گے آپ ادھر گلشن میں گستاں جوہر میں ادھر ادھر چلے جاؤ مدارس کے اندر مراقبہ حال بنے ہوں گے اور اس میں وہ کیا ہوتا ہے دیکھ لینا اور پھر یہ تبلیغی جماعت بھی جب اجتماع ختم ہوگا آپ مت جاؤ اور ان کی قیادت کے قریب قریب رہو وظیفہ دیں گے وظیفہ دیں گے تو آپ کہو جی مجھے وظیفہ جی بولے نہیں اس کے لیے تو سیٹ ہونا لازم بولے میں سیٹ ہوں پھر اس کے لیے تو بہت تو بہت گرم ہوتا ہے بولے ٹھیک ہے میں بداشت کر لوں گا اور اس کو بہت وقت دینا پڑتا ہے وقت میرے پاس واپر ہے اور تو وہ لاکھ جتنوں کے بعد آپ کو وظیفہ دیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک تبلیغی ڈاکٹر کی میز کے شیشے کے نیچے وہ ذائقہ بنا ہوا دیکھا ہے کہ ایسے سر کو اس زاویے سے اوپر لے کر جانا ہے اور ہو کرتے ہوئے ایسے گھما کر کے دل کی طرف ضرب لگانی ہے یہ وظیفہ ملتا ہے آخر میں سر کو گھما کر کے سینے پر ضرب لگانی ہے تو اس طریقے سے پھر دل جاری ہو جاتا ہے ان راجو تو یہ میں کوئی پرانی فرسودہ کہانیاں نہیں سنا رہا آج اور اس وقت تمام صوفیوں میں اگر آپ اوپر اوپر رہو گے تو پتہ نہیں چلے گا آپ گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو سارا پتا چل جائے گا تو خیر اس پر تفصیل سے بات ہوگی ان کی بنیادیں کیا ہیں کہاں سے چلے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ امت اسلامیہ میں انتشار اور افطراک کی بنیاد کیا ہے عقل بمقابلہ نقل میں پہلے بتا چکا آپ کو کہ ہدایت آپ سیدھے راستے پر رہ سکتے ہیں منزل کو پا سکتے ہیں جب لائٹ بھی ہو اور آنکھیں بھی درست ہو عقل بھی ہو اور نقل بھی ہو نقل پر عقل کام کرے کتاب و سنت کو عقل سوچے تو انسان ہدایت پر رہتا ہے اور جب کتاب و سنت کو چھوڑ کر عقل سوچنا شروع کر دے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے فلسفیوں کے گمراہ ہونے کی اور یہی وجہ ہے صوفیوں کے گمراہ ہونے کی اور یہی وجہ ہے شیعوں کے گمراہ ہونے کی اور جتنے بھی معتریدیا شاعرہ اور جتنے بھی معطلا مشبہہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنے والے اب صفات کے باب دیکھ لو آپ المستعان اللہ تعالیٰ کس صفات کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا رحمان ہے تو اس میں رحمت ہے ہاں اللہ رحمان ہے نا وہ رحمت کرتا ہے نا بالکل کامن سینس کی بات ہے اللہ رحیم ہے اللہ رَوف ہے وہ شفقت کرتا ہے بندوں پر رحمت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سو رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے سو رحمتوں کی نل الحمۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں انزل ضلع منہ واحدتن. بے حیرم الرحم الکمقال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری بچوں کو دودھ پلاتے وقت تین ٹانگوں پر کھڑی ہو کر چوتھی اٹھا دیتی ہے تاکہ میرے بچوں کو سہولت ہو جائے اتنا ترس اتنی شفقت اتنی محبت ہر جاندار میں یہ مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں یہ سب اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے نازل کی ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ یہ رحمت واپس لے لے گا اور قیامت والے دن لوگ بے رحم ہو جائیں گے یوم یفر علمخی وم ہی وا بھی لوگ اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے یہ ود المجرم الوفتمن اداب یوم ذم بنی اور صاحبت ہی واخی اور فصیلت ہی لطی یا اللہ ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے میری بیوی کو ڈال دے میرے بچوں کو ڈال دے مجھے بچا لے بے رحم ہو جائیں گے سارے کے سارے کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا اس وجہ سے کہ اس وقت اللہ نے ساری شفقتیں رحمتیں نکال لی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی ننانوے رحمتوں کے ساتھ دنیا والوں کی بھی رحمت واپس لے کر ایک مارکی میں مال غنیمت لانڈیا گنام تقسیم نہیں ابھی ہوئے تھے ایک لونڈی کا بچہ گم ہو گیا ماری ماری پھرتی ہے بچے کو تلاش کیا اور جب ملا تو اس کو سینے سے لگایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس لاؤنڈی سے کہا جائے اپنے بچے کو دہتے تنور میں پھینک دے تو پھینک دے گی کہتے ہیں یہ تو بڑی پریشان تھی یہ تو کبھی نہیں پھینکے گی اگر یہ طاقت رکھتی ہے بچانے کی تو پر مایا دیہا اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی اپنے بندوں پر زیادہ رحمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی غد میری رحمت اور میرے غصے کی دوڑ لگی میرا غصہ ہار گیا میری رحمت جیت گئی اس پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اکل پرستوں نے اللہ کے رحمان ہونے کا انکار کر دیا وہ کہتے ہیں رحمت جو ہے شفقت دیکھو اللہ محفوظ رکھے کسی کا بچہ کڈنیپ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ کروڑ روپیہ دو تو چھوڑیں گے تو دیتا ہے نہیں کروڑ روپیہ دیتا ہے نا وجہ کیا ہے بچے پر رحمت بچے پر شفقت تو کہتے ہیں یہ شفقت رحمت تو کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ میں کمزوری ہے نہیں لہذا اللہ رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا نوز بلّہ اب بات سمجھ آئی اتنی دسیوں آیات احادیث اور مقابلے میں عقل اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے واللہ حب المطقین و اللہ اللہ حب الکافرین اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ متقین سے محبت کرتا ہے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کی محبت کا انکار کر لیں بولے اللہ محبت کرتے ہی نہیں ہے بلکہ اللہ محبت کرنے کا معنیٰ اللہ جزا دیتا ہے محبت نہیں کرتا بولے محبت کرنے کے لیے دل چاہیے تو اللہ کا دل ثابت کرنا پڑے گا اور پھر محبت جو ہے یہ کمزوری ہے انسان کی تو لہذا اللہ میں کمزوری ہو نہیں سکتی لہذا اللہ محبت نہیں کرتا نواز تو ایک سے ایک باتیں ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ کی جہمیہ نے تو ٹوٹل صفات کا انکار کر دیا بولے کوئی صفت اللہ میں نہیں ہے متضلا کہنے لگے دیکھو قرآن میں الفاظ موجود ہیں قرآن میں نام موجود ہیں اتنی زیادتی نہ کرو جو نام قرآن میں موجود ہیں یہ تو ماننے پڑیں گے واللہ اللہ اللہ حب الکافرین و اللہ ولیُ الحمید و اللہ غنی حمید و عزیز ان حکیم ان اللہ علا کل کلِشین قدیر تقریباً اکثر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو ان سب کا انکار نہیں کر سکتے لہذا موت کہتے جی ہم ناموں کا انکار نہیں کرتے صفات کا انکار کرتے ہیں اللہ کریم ہے مگر کرم نہیں کرتا رحیم ہے مگر رحم نہیں کرتا قدیر ہے مگر قدرت کا مالک نہیں ہے نولہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحماں کیا فرق ہوا وہاں رحیم غفور رحیم رحمان اور رعوف اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں اور اس آئت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اسباب کیا ہے ورب و کلغنی رحمت والا ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے تھا ورب و کلغنی اور رحیم ورب و کلغنی یہ نہیں کہا مارا ایک ہی تھا اللہ تیرا غنی ہے اور رحم کرنے والا ہے لیکن اللہ نے ان ظالموں کا رد کیا اور فرمایا ورب کو کل غنی یو تیرا رب غنی ہے اور رحمت کا مالک ہے رحمت والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ہیو یا قیو بے رحمت میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کہا کہ تمام نام جتنے بھی اللہ کے ہیں خالق ہے مالک ہے ملکیت کا ملکیت اس کے بعد نہیں رازق ہے مگر رزق نہیں دیتا نواز بلّہ مصور ہے مگر تصویریں نہیں بناتا نوازم اللہ یہ موت عدلہ نے کیا بنیاد کیا بنی کہ یہ صفات بندے میں آئے تو بندہ کمزوری ہو جاتی ہے لہذا بھائی ظالموں کائنات کو بنانا اور چلانا ایسی شخصیت کائنات کو کیسے بنا سکتی ہے جو خالق نہ ہو جو مصور نہ ہو اور ایسی کائ... ایسی شخصیت کائنات کو کیسے چلا سکتی ہے جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو نہ بولتا ہو کچھ کر نہ سکتا ہو پھر عشارہ کو تھوڑا رحم آیا اپنے عقیدے پر تو کہنے لگے بھائی بات سے انصاف کی بات ہے کچھ تو ماننا پڑے گا اور اس طرح کا اب کیا ہوا جو جس میں کچھ بھی نہ ہو کچھ تو ماننا پڑے گا ہاں جہمیہ نے کہا نہ نا نام مانتے ہیں نہ نا ان ناموں میں صفات مانتے ہیں محتضلاء نے کہا نہیں بھائی اس طرح تو مشکل ہو جائے گی اتنے زیادہ قرآن میں نام ہیں تو قرآن کا انکار ہو جائے گا مولوی لوگ پتوا لگا دیں گے تو ہم ایسے کرتے ہیں ہم دونوں کی بات رکھ لیتے ہیں تمہاری بات بھی مان لیتے ہیں اور ان کی بھی کہ نام ہم مانتے ہیں مگر ان میں صفات نہیں مانتے عشاعرہ کہنے لگے بات نہیں بنے گی اس طرح بھی وہ کم از کم کائنات کو چلانے کے لیے کچھ تو صفات ہونی چاہیے نا تو انہوں نے سات صفات مانی ہے اس لیے ان کو سبعیہ بولتے ہیں میں ایک دفعہ نوائے وقت پڑھ رہا تھا نوائے وقت میں سر راہے کی بغل میں ایک کالم چھپتا ہے ایک کالم بس لمبا سارا ایک ہی ہوتا ہے دو اڑھائی انچ کا اکیلا ہی ہوتا ہے اس کا نام نور بصیرت ہے تو نور بصیرت پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا ہے جناب کہ ہم لوگ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی سات صفات مانتے ہیں آٹھ نہیں مانتے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مت سمجھنا کہ وہ پرانی باتیں کر رہا ہے کہ آج کی بات کر رہا ہوں جا کر اپنے علماء سے پوچھو کیا عقیدہ تمہارا بھائی صفات کے بارے میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ایک سے ایک بات ہے بات لمبی ہو گئی میں عرض اتنا کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام فرقہ واریت کی بنیاد کتاب و سنت کو چھوڑنا ہے عقل کو نقل کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے قیاس آرائیوں کو نصوص کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے صاف صاف آیتیں حدیثیں ان کو رد کر کے اپنا قیاس اپنا جدل اپنا منطق اپنا فلسفہ اس کو لے کر آنا یہ بنیاد ہے فرقہ واریت کی وہ کسی قسم کا فرقہ ہی کیوں نہ ہو تو ہم انشاءاللہ آئندہ ایک ایک فرقہ لے کر ان کی پوری بحث کریں گے انشاءاللہ